تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غزب اوڑا اور اس کا ٹکانہ جہن ہے اور کیا بری جگہ پلٹنی کی